السلام علیکم و رحمۃ اللہ ان محمد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 بن حمز ہی ونفق ہی و ننف سے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بین طاؤد النحمۃ اللّہ صوحا مومن کے صفات کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے مگر آج جو بارش برس رہی ہے اس حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے بارش کے تعلق سے ایک اعتقادی مسئلہ عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کی عطا ہے اور اس کے عمر سے برستی ہے یہ توحید کا ایک اہم ترین گوشہ ہے جبکہ جو لوگ بارش کے معاملے کو اور بارش کے برسنے کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ شرکی عقیدے مبتلا ہیں بلکہ کفر کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے جس سفر میں خدیوی والا قصہ پیش آیا آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی جبکہ کہ رات کچھ بارش برسی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی اس بارش کے تعلق سے صحابہ کے کو ایک خبر دی کہ اللہ ابر عزت نے مجھے اس بارش کے حوالے سے دو باتیں بتائی ہیں اسوا میں نے احبا دی کہ اس بارش کو دیکھ کر میرے کچھ بندے مومن ہو گئے ان کے ایمان تازہ ہو گئے اور اسی بارش کو دیکھ کر کچھ بندے کافر ہو گئے ان کا کفر مزید بڑھ گیا اما من قال مترنا بفضل اللہ فہو مبن ام بھی بکافر جنہوں نے اس بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے اور اسی کے امر سے برسی ہے تو اسے ایک جملے سے ان کا ایمان نکھر گیا اور ان کے ایمان میں ایک تازگی ایک شادابی اور مضبوطی اور پختگی پیدا ہو گئی وہ اپنے ایمان پر اور مضبوطی سے جم گئے ان کے اسی جملے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا بما من قرآن کا تھا اور جنہوں نے اس بارش کو کسی ستارے کی تاثیر قرار دیا کہ فلاں ستارہ جب نمودار ہوتا ہے تو بارش لے کر آتا ہے فہو اقاف روم وہ لوگ اس ایک جملے سے کافر بن گئے وہ مومن بال قواق اور ان کا ایمان ستاروں کے ساتھ قائم ہو گیا میرے ساتھ وہ کفر کر بیٹھے اور ستاروں کی تاثیر اور ان کے امر پر ان کا اعتماد پیدا ہو گیا تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی رات کی تھوڑی سی بارش کی بنا پر جب یہ بارش برسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد کرو اس کے انعام و احسان کو یاد کرو تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے اور ایمان میں اور پختگی اللہ کی توفیق سے شامل ہو جائے ایمان میں اور بہار آ جائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ صرف بارش کی ایک نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے والے کافر قرار پائے تو جو لوگ اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں ان کا ایمان ان کا عقیدہ کس قدر قابل مذمت ہوگا اور کس قدر وہ دولت ایمان سے محرومی کا شکار ہوں گے تو یہ ایک اعتقادی مسئلہ اس بارش کے حوالے سے کہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت کی یہ دین ہے اور ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے بھائی انتہ نعمت اللہ لات اور سو اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتیں شمار کرنے بیٹھو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے اور یہ چیز ہمیں ایک اور امر ایک اور عمل کی طرف راغب کرتی ہے اور وہ ہے شکر نعمت کہ اللہ رب العزت کا ان نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے جو کہ شر فرائض میں سے ایک فریضہ ہے شکر نعمت کی تین صورتیں ہیں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالی کی طرف منسوخ کر دیا جائے چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت ہو یہ اللہ کی عطا ہے اور اس کی دین ہے اس کے امر سے حاصل ہوئی اس کی تحصیر اور توفیق سے موصول ہوئی ہر نعمت اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی دین یہ اظہار شکر کی پہلی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس نعمت کو عطا کرنے والا ہے اور ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور جب بھی کوئی نعمت انسان کو حاصل ہو تو فوراً اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اس کی حمد و ثناء کرے اور اس نعمت کو اسی کی طرف منسوخ کرے ایسے موقعوں پر ہم ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی دعا ہے آپ کی دعا سے یہ حاصل ہوئی ہے یہ جملہ غلط ہے اس میں دو چیزیں شریعت کے مقاصد کے خلاف ہیں ایک یہ کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ نعمت آپ کی دعا سے حاصل ہوئی کسی شخص نے آپ کو مبارکباد دی یہ آپ کی دعا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ یہ انعام میں نے فلاں بندے کی دعا پر تجھے دیا ہے یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہاں غیر شرعی اقدام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا موقع آپ نے کھو دیا بس آپ کی دعا ہے اس پر الحمدللہ کہیے اس کا شکر ادا کیجیے اس کی تعریفیں کیجیے یہ اظہار شکر کا موقع اللہ نے فراہم کیا اور آپ ایک ایسے جملے سے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں جو جملہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے تو لوگوں نے بارش دیکھی برستی ہوئی تو کہا کیا کہا مضر بفضل اللہ ہم اللہ کے فضل کے ساتھ یہ بارش دیے گئے ہیں تو اس بارش کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا اور اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ ان لوگوں کے ایمان میں ہم نے مضبوطی پختگی پیدا کر دی اور ان کے ایمان کو اور سنوار دیا لہذا کسی بھی نعمت کے حصول پر حق شکر جس کی تین صورتیں ہیں ایک اللہ رب العزت کی نعمت کو اسی کی طرف منسوخ کر دیا جائے کہ وہی اس نعمت کا خالق اور مالک ہے اور وہی اسے عطا فرمانے والا ہے دوسری صورت یو تھا یو اصال کہ بندہ اللہ تعالی کی اطاعت گزاری شروع کر دے اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے فوراً بات آ جائے کہ میں اس خالق اور مالک کی نافرمانی کیوں کروں جو مجھ پر بے شمار انعامات نازل فرماتا ہے اور بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کوئی کامیابی حاصل ہو کوئی نعمت حاصل ہو اس پر اللہ رب العزت کی اطاعت بڑھا دے اور اگر کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس سے بعد آ جائے یہ سوچ کر کہ نعمتیں عطا کرنے والا نافرمانی کی صورت میں ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے پیارے کے امبر سواس ہم دعا کیا کرتے تھے اللہ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ تو مجھے نعمتی عطا کرنے کے بعد اچانک تندست کر دے فقیر کر دے قلاش کر دے اور مجھ پر مشکلات نازل فرما دے اس سے تیری پناہ پکڑتا ہوں تو نعمتوں کے چھین جانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتا ہے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے اور سامنے ٹی وی پر فلم لگی ہوئی ہے موسیقی آ رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے استعمال کرتے کرتے اس کی نافرمانی بھی کر رہا ہے یہ نعمت چھین بھی سکتی ہے اور اگر اللہ تعالی نافرمانی کے باوجود اس نعمت کو نہ چھینے بلکہ اور عطا کر دے تو کسی خوشحمی کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمتیں اتارے اور اتارتا ہی جائے اس کی نافرمانیوں کے باوجود گناہوں کے باوجود فو من اللہ استدراج وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ڈھیل دے رہا ہے اور ڈھیل دینا یہ ایک دوہرا عذاب بڑا عذاب علیم ہے وہ چاہے تو فورم پکڑ یہ چھوٹا عذاب اور چاہے ڈھیل دے دے کیوں ڈھیل دے تاکہ اس کی معاشیتیں اور بڑھ جائیں اس کے گناہ اور بڑھ جائیں اور پھر اس کو بے شمار گناہوں کے ساتھ پکڑ لوں پھر وہ پکڑ بڑی بھیانک ہوگی اور وہ عذاب بڑا دردناک ہوگا تو حق شکر کی یہ دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہفاعت کی جائے اور اس کی نافرمانیوں سے گریز کیا جائے یہ بات یاد رکھو اللہ رب العزت کسی بندے کو ابتدا نہیں پکڑتا رحمتی سلاقت غضبی میری رحمت کا معاملہ میرے غصے سے پہلے ہے. ہر بندے کے ساتھ ابتدائی معاملہ رحمت کا ہوتا ہے غصہ کی باری بعد میں آتی اور وہ باری بندے کی اپنی حرکات کی بنا پر نافرمانیوں کی بھی نہ تو حق شکر کا یہ دوسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانیوں سے گریز کیا جائے اور تیسرا تقاضا زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کی حمد و سنا کرنا اور کرتے رہنا یہ ایک ظاہری اظہار شکر کی شکل اور کیفیت ہے کہ اس کا ذکر ہو اس کی حمد و صنا ہو اس کا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے یا قلعہ شرما فی احمد اللہ علیہ ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہے الحمد کہتا ہے ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا اس کی حمد بیان کرتا الحمد للہ کہتا ہے اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالی اور ادا فرمانے کے فائدے کرتا ہے لائن شکر تم لاہد اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نیمتی عطا فرماؤں گا اور یہ جو حق کے شکر ہے یہ جس طرح ظاہری احسانات پر ہے رزق ہے کاروبار ہے مال و دولت ہے ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اور بڑھا دیتا ہے اسی طرح جو دین کی نعمت ہے ہدایت کی نعمت ہے سالح کی نعمت ہے اس پر بھی خالے کائنات ہی شکر اور حمد کا مستحق ہے یہ اسی کی توفیق ہے اور اگر اس کا شکر ادا کرو گے تو اس کا فائدہ لے عزیت ہم اور بڑھا دیں گے اور زیادہ نیکیوں کی توفیق دیں گے اور زیادہ امال سالحہ کے راستے کھول دیں گے اور زیادہ ایمان کی مضبوطی ادا فرما دیں گے یہ مانوی انعامات پر اس کا حق شکر تو بارش کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے والے ان کے ایمان میں تازگی آ گئے اور غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے والے وادی کفر میں داخل ہو گئے مسرض احمد میں ایک حدیث ہے ایک نبی کے دور کا واقعہ جو اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کو بتایا یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ جن کی حکومت اور بادشاہت پوری دنیا پر تھی نہ صرف یہ کہ انسانوں پر بلکہ جنوں پر بلکہ پرندوں درندوں اور چرندوں پر ایسی بادشاہت کسی کو عطا نہیں ہوئی اس دور کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائے ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیات بائی ہیں اور اگر تم ان سے کما حقو ہو فائدہ نہیں اٹھا رہے تو آؤ ایک چھوٹے سے جانور کا عقیدہ سنو سلمان علیہ السلام کے دور میں تہ سالی پھیل گئی آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا یہ اللہ کا عمر اس کے امر سے پانی برستا ہے اور اس کے امر ہی سے بند ہوتا ہے اور زمین میں پانی اتنا گہرا ہو گیا کہ اس تک پہنچ رسائی ممکن نہ رہے اور قہ سالی کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو گئے کھیتیاں خشک ہو گئیں مویشی ہلاک ہونے لگے لوگ مرنے لگے ان حالات میں اللہ تعالی کی طرف تجر آو پکار اس کو پکارنا اس کے سامنے اپنے گناہوں کی گڈی کھول دینا یہ ضروری ہوتا ہے بارش کی دعا جس کے لیے دو نفل مسنون ہیں اور پھر دعا کی جاتی ہے بارش کی دعا کے تعلق سے اور بارش کی نماز کے تعلق سے یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے اور بارش کی نماز کا اہتمام ولی المر کے حکم سے ہوتا ہے ہمارے ہاں جس کا جی چاہے اعلان کر دیتا ہے کہ آج فلاں جگہ بارش کی نماز ہوگی مسئلہ انفرادی نہیں ہے قلوط نازلہ جو وقت کے حاکم کے عمر سے ہوتا ہے تاکہ ساری دنیا سارے لوگ وہ اہتمام کریں اور کسی مسجد میں قلوۃ نازلہ ہو کسی میں نہ ہو یہ ایک اختلاف کی شکل ہے جو ناپسندیدہ ہے اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہو بارش کی اور کچھ نہ پڑھ رہے ہو بھی ایک اختلاف کی صورت ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے راجا سلیمان علیہ السلام کے امر سے تمام لا لشکر اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں بارش کی نماز اور دعا طے تھی جب وہاں پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب منظر دیکھا رافیت الباعتی قوائم ایک چیوٹی کو دیکھا جو اپنی پشت کے بعد لیٹی ہوئی ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے اور اس کی زبان پر یہ ہی عرفان ہے اللہ خلق امن خلق ولی یا اللہ ہم تیری ایک مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہے پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے تو ہمارا خالق ہے تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ ہمیں پانی عطا فرما سلمان علیہ السلام چونکہ چونٹیوں کو بھی بادشاہ تھے بولی سمجھ گیا دعا سمجھ گئے کرما کے ارج ہو لق سخی تم بترا متی رکھو واپس لوٹو اپنے گھروں کی طرف پلٹو تم سے قبل تمہاری دعا سے قبل یہ چونٹی دعا کر چکی اور اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ فرما لیے اور اپنے امر سے بارش برسانے کا فیصلہ فرما لیے یہ پورا واقعہ ہے اس میں بہت سے دروس اور اسباق ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چوٹی کی اس بات کو اپنے پیارے پیغمبر کے سامنے بیان فرمایا انہیں آگاہ فرمایا کہ آج سے صدیوں پہلے ایک چیوٹی یہ اس کا واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں اپنی قوم کو بتا دیجیے تاکہ ان کے لیے ایک نصیحت ہو ایک سبق ہو کہ ایک چیوٹی کس قدر توحید کے مسائل سے آگاہ ہے ایک چیوٹی کو معلوم ہے کہ اس سے مشکل آئے گی تو مشکل کشا صرف اللہ کی ساتھ کوئی مخلوق نہیں کوئی بندہ نہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں چراچی وہ چھینٹی اپنی پشت کے پر لیٹی ہوئی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہے اسے اس بات کا ادراک ہے علم ہے کہ اس مشکل کو ٹالنے والا مشکل کشائی کرنے والا اللہ رب العزت جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ توحید کا عقیدہ ایک فطری عقیدہ ہے خالق اور مالک کی پہچان ایک فطری عقیدہ ہے ورنہ چیوٹی پر کون سی کتاب اتری کون سا نبی چوٹی کی طرف آیا اور یہاں تقابل بھی کر لیجیے ایک طرف یہ چیوٹی ہے اور ایک طرف حضرت انسان ہے ہو سکتا ہے آپ دس یوں اپنے قدموں اترے رون ڈالتے ہو یہ چیوٹی کی اوقات ہے اور ایک طرف انسان ہے عقل شعور سے مالا مال بے تحشہ نعمت حاصل کرنے والا بہت مطالعہ سو ہے جس کی طرف انبیاء و مرسلین مروس ہوئے جس کی ہدایت کے لیے آسمان سے بار بار پیغام اترے وہی الہی نادر ہوئی کتاب و سنت کے خزانے موجود ہیں ایک طرف یہ انسان دوسرے طرف یہ چیوٹی یہ انسان دو من کا اس کا سر ہے اور چیوٹی کا سر دیکھ لو اس کا دماغ کتنا بڑا ہو مگر توحید کی یہ کتیاں چیونٹی نے سلجھائی چیونٹی کو معلوم ہے میں اس کا عقیدہ اس کی توحید آشکارا ہے اس واقعہ اس کی توجہ اور اس کا رخ زمین کی طرف نہیں کسی قبر یا مزار کی طرف نہیں کسی جبے یا خبے کی طرف نہیں اسمانوں کی طرف ہے اسے یہ معلوم ہے کہ میری مشکل کو اسمان والی ذات ہی کر سکتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش میں مستفی ہے ایک درویہ صوفیوں کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے بلکہ بعض صوفی تو یہاں تک کہتے ہیں طاطا اللہ کہ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ کہ کائنات میں ایک ہی وجود خالق اور مخلوق دو وجود نہیں بلکہ کائنات میں ایک ہی وجود ہے خالق مخلوق اور مخلوق خالق ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مابین ہے مخلوق کے اندر ہے لا مکان ہے ہر جگہ موجود ہے اور چیوٹی اس کا رخ آسمانوں کی طرف جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خالق کائنات اوپر ہے اور رحمان اللہ رشتوار رحمان عرش میں مستوی اور عرش سب سے اوپر ہے عرش بلندی پر اللہ کی آخری مخلوق ہے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے اور اللہ رزت اپنی عرش پہ مستوی ہے یہ چیوٹی کا عقیدہ چوٹی نے دعا کا انداز بھی بتا دیا کہ اس رحمان کو رحیم کو اس کی صفات کا واسطہ دو یا اللہ تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں ہمیں پانی عطا فرما اس کو اس کے خالق ہونے کا واسطہ پیش کر رہے اور یہ بات واضح کر رہی کہ تیرے اس بگڑی کو سنوارنے والا کوئی نہیں اس مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ ہمیں پانی عطا فرما دے اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی ارج لطفی تم بدا مدی لوٹ چلو تم سے قبل یہ چوٹی دعا کر چکی اور اللہ نے دعا قبول کر لی گھروں کی طرف ایسا نہ ہو کہ بارش تیزی سے برسے راستے بند ہو جائیں پھر گھروں تک پہنچنا ممکن نہ رہے اللہ نے دعا خور کر عقیدہ اس الحاظ سے اپنے رب کو پکار رہی اور دعائیں کر رہی یہ بارش سراسر اللہ تعالی کی نعمت ہے اور قرآن خدیث نے اس بارش کا نعمت کے طور پہ ذکر بھی ہے صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق یقام فی الارض خیر اللہ ان یم تربین صلاح کسی مملکت کا حاکم ولی العمر اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم کر دے کسی چور کا ہاتھ کاٹ دے سانی شادی شدہ کو سنسار کر دے کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دے ایک حد قائم کر دے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس قوم کو نوازتا عطا فرماتا ہے اس حاکم کو عطا فرماتا ہے کیا کچھ فرمایا کہ پوری زمین پر چالیس دن تک رحمت کی بارش ہو تو زمین کیا خزانے اگلے گی اور کیا نعمتیں پیدا کرے گی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو نوازے گا جس قوم کا حاکم سربراہ اللہ تعالی کی ایک شرع حد کو قائم کر دے اور نافذ کر دے کہ حدود اللہ جو سر اثر اللہ اور اس کے رسول کی حداد کا نام ہے ایک اجتماعی اطاعت ہے حدود اللہ کی تنفیذ کا فائدہ کہ اللہ رب العزت چالیس دن کی مسلسل رحمت کی بارش سے بڑھ کر اس قوم کو مالا مال کر دے گا اور جہاں مسلسل حدود اللہ کا نفاذ ہوتا رہے وہ قوم کتنی مالا مال ہوگی اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حدود اللہ کی تنفیذ سے جرائم ختم ہو جائیں گے فتنہ ختم ہو جائیں گے یہ کتاب و سنت کا وعدہ بھی ہے اور یہ ایک تربوی نظام بھی ہے نعمتوں کی فراوانی اور جرائم کا کلا کما ہو جائے گا اللہ کی حدود کے نفاذ تو یہاں بارش ہی کو اظہار نعمت کا ذریعہ بنایا گیا اور جس زمین پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو اور سب سے بڑی نافرمانی شرک کفر اللہ تعالیٰ اس زمین والوں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے بارش برسنا بند ہو جاتی ہے فرما کے لود البہ نما تلتا اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے حالانکہ کو مجھے مانا اہوں کی مرتقب ہے مگر پھر بھی گاہے بگاہے بارش دے دیتا ہے کیونکہ اس زمین پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ کتے اور خنزیر بھی ہیں بندر بھی ہے گدے بھی ہیں اگر یہ جانور نہ ہوتے اللہ ان جانوروں کی خاطر بارش دے دیتا ہے اور جانوروں کی خاطر انسانوں کو بھی بارش حاصل ہو جاتی یہ بارش کا برس نہ ان جانوروں کی بنا پر گڑوں گدوں گھوڑوں کتوں اور ہنسیروں کی بنا پر یعنی یہاں بھی انسان جو ہے وہ جانوروں کے سامنے ناکام کھڑا ہے کہ بارش کی عطا جو ہے کہ جانوروں کے نہیں نے منت ہے نہ کہ انسان اس قابل ہے کہ اس کو بارش سے نوالا جائے یہ بھی انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اقل و شعور اور ادراک کا مالک ہونے کے باوجود کتاب و سنت کے خزانے حاصل کر لینے کے باوجود اس قدر ناکام ہے کہ یہ کتے اور خنزیر اس سے زیادہ محبت اور اکرام کے مستحق ہیں کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا لیکن بارش کا برسنا ان جانوروں کی بنا پر ہے تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رسیت و کے بارش ہی کا ذکر کیا چنانچہ اس بارش کے نتیجے میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں اور باغات لہلہا اٹھتے ہیں نتیجہ کس چیز کا ہے اس زمین پر جانوروں کا وجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیم بارش اور ہوا کے تعلق سے ریہ یہ ہوا کو کالی مت یہ جو بارش سے قبل ہوا چلتی ہے بادلوں کو متحرک کرتی ہے اور پھر بادل مقررہ مقام پر جا کے برستے ہیں یہ نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ایک شخص نے جو کہیں جا رہا تھا تنہا بادلوں کے بیچ میں ایک آواز سنی اس کے حدیقہ فلا نے فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرا بادلوں کو حکم دے رہے اس نے کلم کھلا یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرا بادل چل پڑا ایک مقام پر رک گیا اور ویت لاشا برسا آس پاس کے کھیت خشک صرف اسی کھیت پر بارش برس رہی رک گیا اس کا قوم باریک ہے کیا اس کا کردار ہے وہ تو محبت اور دوستی کے قابل تھو. تھوڑی دیر میں مالک نظر آ گیا جو ہاتھ میں کدال لیے اپنی زمین کو کھود رہا ہے اور بارش کی کے پانی کی نالیاں بنا رہا ہے تاکہ یہ بارش کا پانی پورے کھیت کو سیراب کر دے جڑوں تک پہنچ جائے وہ جا کے اس سے ملا کہ میرے بھائی تمہارا کیا کردار ہے اس نے کہا کیا معاملہ ہے کہا میں نے اس طرح بادلوں میں تمہارا نام سنا اور تمہارا نام لے کر کوئی بادلوں کو حکم دے رہا تھا کہ فلاں شس کے باغ کو سیراب کر دو کیا تمہارا کردار ہے اس نے جواب دیا کہ جب بھی فصل تیار ہوتی ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اپنے آلو عیال کے لیے دوسرا حصہ باغ میں لوٹا دیتا ہوں اگلی فصل کے لیے اور تیسرا حصہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ ہے اللہ کی راہ دینے والا محروم نہیں ہوتا چرانچے پوری اس بستی کے باغات ہیں خشکیاں خشک ہیں اور اس اکیلے انسان کا باغ سیراب ہو رہا فرما کے لا تو سکر ہوا کو گالی مت دو بعد کا نقصان ہو سکتا ہے پانی سے بارش سے یا ہوا کی تیزی سے تمہارے گھر کی دیوار گر سکتی ہے چھت گر سکتی ہے تو تم بارش کو گالی مت دو ہوا کو گالی مت دو بِأَمْرِ اللَّهِ <إِنَّا> یہ تو اللہ کے امر سے آتی اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں بارش کا برسنا ہوا کا آنا اللہ کے امر سے ہے اگر تم ہوا کو گالی دو گے تو اللہ کے امر کو گالی دو ہاں جب تم بارش دیکھو بارش کے آثار دیکھو صلی اللہ ہم خیر ہے تو اللہ تعالی سے جو بھی اس بارش کے اندر خیر ہے اس کا سوال کرو اور وسط من ہیرا اور جو بھی اس بارش میں شر ہے جو اس ہوا میں شر ہے اس سے اللہ کی بنا طرف کر لو بارش کے آسار دیکھو تو ہر قسم کی خیر کا سوال کرو ہر قسم کے شر سے اللہ تعالی کی بنا طرف کرو اور چونکہ بارش اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے سب سے آخری نعمت جو آپ کو دکھائی دے رہی سب سے نئی ترین نعمت جو آپ کے سامنے برس رہی ہے تو آپ اپنی سوالات کی پٹاری بھی کھول دو بارش برسانے والے یہ فلاں چیز بھی فلاں چیز بھی میں اولاد سے محروم ہوں مجھے اولاد ادا فرما دے میرے کاروبار میں کمی ہے میرا کاروبار بڑھا دے یا بارش برسانے والے اور یہ انعامات اور احسانات بارش کے صورت میں عطا فرمانے والے مجھے فلاں چیز اتاف را کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اللہ تعالی سے اپنے بارے میں سوال کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے اللہ فلاں کو عطا اتافر مارا تم بھی مانگو زکری علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے ایک سو بیس سال کی عمر ہے جسم کمزور ہو چکا ہڈیاں گلنی شروع ہو گئیں بیوی بنس تھی بے موسم کے پھل دیکھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں وہی ہاتھ اٹھا لیے اے اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے والے اولاد کا موسم میرا بھی نہیں مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما دے اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ تیرے دین کا وارث ہو اور میرے باپ اس مشن کو سنبھال لے اللہ تعالی نے فوراً دعا قبول کر لی دعا مانگ رہے تھے اور فرشتہ خوشخبری لے کر آ گیا گوش قبری جس کا نام اللہ کے فیصلے پر ہے کیونکہ اس کو اس نعمت کیا تھا اللہ کے امر سے ہوئی ہے اور اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہے یہ اللہ کے فیصلے سے آپ جل رہے ہیں اور کوڑ رہے ہیں اور تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں یہ تقدیر کا معاملہ ہے یہ نعمت تقدیر میں لکھی ہوئی تھی آپ اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں نہیں اپنے لیے سوال کریں اپنے لیے مانگے تو بارش بھی ایک نعمت ہے ایک نئی ترین نعمت جو ہی بارش کو دیکھو اپنے سوالات کی اپنی دعاؤں کی پٹاری کھول لو اور اللہ سے خوب دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے یہ ایک موقع بن چکا دعائیں مانگنے کا ع اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع کے لیے اپنی شریعت اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت اور اپنی وحی کی اتباع کی توفیقہ فرما دیں جس موقع کے لیے جو اللہ کا عمر ہے جو شریعت کے عوامر اور فرامین ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی تعمیل کی تکمیل کی اور انتصال کی توفیقہ فرمادے الحمد اللہ